کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنانے سے قدر لطف فرمایا تو یہ قرآن مجید میں کہاں پر یا حدیث مبارکہ میں کس جگہ ہے صرف خان ہے غالباً کو اس کے علاوہ دوسرا سوال اسی ضلع میں آگے لکھا ہے کہ کا ذکر جو ہے وہ کہاں پر ہے کہیں قرآن میں یا حدیث مبارکہ میں کہیں پر ذکر ہے جی کہ ان کو شاید مطلب کہ ان کا خیال ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ کائنات سے پہلے پیدا کیا گئے یہ اللہ کے حصہ نہیں ہے آ, نور مخلوق ہے تو یہ ردیشی جو ہے یہ مصنف عبد الراق میں ہے اور عبدالرضاق جو ہیں یہ امام بحاری اور مسلم کے استادوں کے اعداد ہیں واقع. امام ملک رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں بہت بڑے محدث ہیں ان کی ہی کتابیں ہیں مصنف مصنف اور تفسیر تفسیر عبد الرضاق مصنف عبد الرضاق مصنف عبد الرضاق تو یہ مسند عبد الرزاق میں حدیثہ جو ابھی تک چھپی نہیں ہے ان سے بے شمار محدثین نے صدی کو نقل کیا ہے علامہ کسرانی نے محب الدینیا میں امام زرطانی نے شرح معحب میں شیخ عبدالقم سیلوی نے معین الدین معین باز کاشوی نے علامہ فاسی نے مطالعہ مصرات میں شیخ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح حدیثیہ نے اور اسی طریقے سے بے شمار علماء کرام نے حضرت بن چمکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے علامہ علی کاری ملا علی کاری نے المورد الموری نے صحدی شریف کو نقل کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ عربی اللہ تعالی انہوں نے عرض کی پیر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم یہ بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاع فرمایا کہ اے جابر اللہ جل مجد الکریم نے ساری دنیا سے پہلے تیر نبی کے نور کو پیدا فرمایا یہ لمبی حدیث ہے اور دوسری حدیثی جو ہے جس میں آپ کی اولت ثابت ہوتی ہے وہ حدیث میں راج ہے اس میں بے شمار مدسین نے اس کو نقل کیا امام ابو نعم رحمۃ اللہ تعالی دلائل میں نقل کیا ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ابن مرد نے اپنی تفسیر میں دیگر مدسین نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو آیا ان اول الخلق و آخروں فل با سے آنا ابل الفل ان خلق و آخروں فل با سے میں تخلیق میں سب سے پہلے اور ریاست میں سب نبیوں کے بعد آیا ہوں حضرت محثرت الحجر سے روایت ہے مسند علی میں،, میں اور دیگر بے شمار یا رسول اللہ اے پیرے آکا آپ کی نبوت کب لکھی گئی تو پیرے آکا کین کون تو نبیم وہ آدم و بین و روح باد میں اس وقت بھی نبی جب حضرت آدم اپنے جسم اور متی کے درمیان تھے یہ حدیث جو ہے یہ بے شمار کتاب ہے میں موجود ہے مسند امام احمد میں موجود ہے مسند ابی اللہ میں موجود ہے اور اس کے سوا یعنی مشکات میں موجود ہے اور حدیث کی بے شمار کتابوں میں یہ صحیح سند سے حدیث موجود ہے اس کی صنعت جو ہیں وہ حضرت علامہ کی رکین اقسائت قبرہ میں نقل فنائی ہیں تو بال محدثین نے بال مفسرین نے انا اول المسلمین اس لیے آپ کا یہ اخذ کیا ہے کہ آپ کا نور ساری کا ناز سے پہلے پیدا ہوا کہ لاتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں آیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں تو اگر آپ ولادت کے وقت ہی تشریف لائے تو آپ سے پہلے ہزاروں انبیاء کرام تشریف لا چکے سب مسلمان تھے لیکن سب سے پہلا جو مسلمان ہیں اللہ کے تعلق محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے <تصفح> اللہ تقی الدین سبکی رقل اللہ نے قرآن پاکی اس آیت کریمہ سے آپ کابل الخلق و نام راد لیا جینا <رسول> یہ ہم پڑھ چکے درس قرآن میں آل کی آیت کریمہ ہے کیا محبوب و وقت یاد کیجیے جب ہم نے سب نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میرا محبوب آ جائے تو پھر تم ان پر ایمان لانا تو حضرت سینا تقی دن سبکی رام طور ہیں کہ اس وقت اللہ کے محبوب موجود تھے سب سے پہلے تبھی تو وعدہ لیا گیا تھا تو اس لیے ان آیتوں سے بھی اور ان حدیث سے بھی اس کے علاوہ بہت, بہت, بہت, بہت, بہت ساری احادیث ہیں مولوی ارشد علی تھانوی نے نشر و تیم نے ان کو نقل کیا ہے اور مولوی تاثر نہوتری بھی اس کو ابل آف علیہ آفلوں کو مانتا ہے حتیٰ کہ مولوی آ, صاحب تکری طولیمان اسما دلوی نے بھی یا روزی میں اب والو ما اللہ نوری والی حدیث کو نقل کیا ہے اور ملفظات مدث کشمیری انورشہ کشمیری کے ملفظات چھپ چکے ہیں اس میں بھی وہ مانتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارکہ ساری دنیا سے پہلے پیدا ہوا تھا اور غیر مقل دین میں سے مورید الظان نے اپنی کتاب حدیہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس نے ثابت کیا ہے کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ دفاع پیدا کیا گیا تھا اس طریقے سے اور بھی بے شمار یعنی احادیث مبارکہ ہیں جن کو مولو رشید تھانوی نے نشر میں نقل کیا ہے اور اسی طریقے سے یعنی علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کبرا کی پہلی جلد میں نقل کیا ہے اور یعنی ہمارے ایک عالم دین ہے مولانا عبد شرف قادری صاحب ان کی یہ کتاب ہے نور الحق و ابل الخل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور الحق و اول الخل عربی کی کتاب ہے یہ کہ پیارے آتا ترین صلطم نور حق ہیں اور پہلی مخلوق ہیں اگر اس سلسلے میں زیادہ تفصیل دیکھنی ہو تو انوار محمدیہ کے نام سے کتاب چھپ چکی ہے اس کو اگر دیکھ لو جائے علامہ یوسف بینوانی رحمت العلہ کی کتاب ہے اس میں کافی احادیث روایات انہوں نے اس کی اکٹھی کر دی ہیں اور دوسرا چونکہ سینا گوسیہ پانچویں صدی ہجری نے تشیل آئے ہیں لہذا آپ کا ذکر یہ کہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا بعد میں تشیل آئے جیسا کوئی کہے کہ امام حسین کا ذکر جو ہے قرآن میں ہے وہ تو بعد میں تشیل حدیث میں ہے کہ پہرے کا دور میں تشیل تو جو پیارے آقا کے دور میں بھی تشریف نہیں لائے ان کا ذکر یا تاریخ سے معلوم ہوتا ہے تو سینہ سینا غوثیہ ہو یعنی چونکہ پانچویں صدیذ میں تشریح لائے لہذا ان کا ذکر قرآن حدیث میں ان مانوں میں تو نہیں کہ آپ کا نام ہو لیکن چونکہ آپ ولی کامل ہیں اور ولیوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں نے بھی ہے جی یا اب بھائی جی حضرت